بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم اانذتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا سواء لم تنزلهم ما يؤمنون وتم, وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 لا يؤمنون ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایمان لانے والے نہیں ہے جس سے خوف پیدا ہو ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو اسے انذار کہتے ہیں تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدینہ بے شک وہ لوگ کافرو جنہوں نے کفر کیا سوا ان برابر ہے علیہم ان پر نہ آپ انہیں, لم انہیں وہ ایمان گے نے وجہ بیان فرمائی فرمایا ختم اللہ کلو بالا سم والا ابسور وال عظیم اللہ نے ان کے دلوں پہ ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے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 ولا اب سارحم اور ان کی آنکھوں پر گشاوتن پردہ ہے و اور ان کے لیے عذابُن عذاب ہے عظیم بہت بڑا وہ آخرداوانہ انمد اللہ رب العالمین